اور ہم نے موسا کو کتاب عطا فرمائی اور اسے بن اسرائیل کے لیے ہدایت کیا کہ میرے سوا کسی کو کارسام نہ ٹھہراؤ